تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو ازمہ میں دینے سے آلف تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانی میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا